کرانا مختار مرد ان کو عزر طلامہ احمد شرح خان سے دا بیانونو دا ایم تری سی دی دا پارا زمنگ دکان پتہ سات دی, دی توحید سنت کیسٹھ اینڈ سی ڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازا نژدی مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو بارہ پہلا پہلا سفا بیسواں بارہ پہلا پہلا سفا سورہ نمل الحمد اصطفا خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقيام أم معا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءا فأنبتنا به أدائك ذات ما كان لكم أن تنبتوا شجرا أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله العزيم اللہ مسلح اللہ محمد والا محمد کمال صلح تالا اب راہیم والا براہ قہمی دین اللہ على محمد وعلى آل محمد کمابار على ابرائی وعلى آل عبر نمی تم جین جامعہ تعلیم الاسلام کے عزیز طلبہ بھائیوں مخدوم مکرم زی قدر جناب حضرت مولانا رشید احمد صاحب زیدہ مجدہ ان کے حکم کی تعمیل میں چند معروضات آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں کافی عرصہ پہلے کی بات ہے تقریباً پون صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہم سب کے لیے انتہائی محترم حضرت شیخ الہ ہند اللہ تعالی علیہ جب مالٹا کے اندر انگریزوں کی قید میں وقت گزارنے کے بعد رہا ہو کر ہندوستان واپس تشریف لائے تو حضرت شیخ الہ ہند رحمت اللہ تعالیٰ کا استقبال کرنے کے لیے ہزارہا کی تعداد میں مسلمان کٹھے تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی ریل گاڑی سے اترے مسلمانوں کا جم غفیر استقبال کرنے کے لیے حاضر تھا حضرت اپنی قیام گاہ پر پہنچے مسلمان سارے ساتھ ساتھ اس اجتماع نے ایک جلسہ کی شکل اختیار کر لی اسیر مالٹا حضرت شیخ الہ ہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تو مالٹا کے اندر اس قید کے اندر رہ کر دو ہی باتیں سیکھی ہیں سننے والے مسلمان حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا شیخ یہ کیا فرمانے لگے ہیں کہ ہم نے مالٹا کی قید کے اندر دو باتیں سیکھی ہیں اس جملے کا کیا مطلب حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی پستی مسلمانوں کی ذلت اور مسلمانوں کی ناکامی کی دو وجوہات ہیں جو ہم نے مالٹا کی قید میں سیکھی ہیں اجتماع کے مسلمانوں نے توجہ کی حضرت شیخ الحد رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ضلعت اور پستی مسلمانوں کی ناکامی کی دو وجوہات ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے اتفاقی پائی جاتی ہے جب تک مسلمانوں کا آپس میں اتحاد نہیں ہوگا کبھی بھی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے اور دوسری پوائنٹ کی بات حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جتنے تک مسلمان قرآن سے دور رہیں گے کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ایک اتفاق و اتحاد اور دوسرا قرآن مجید سے تعلق ہماری اس درس قرآن مجید کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو میں آپ کو اپنے علاقے کی بات سنا ہوں ہمارے علاقے میں تحصیل ہے ٹانک اب تو ضلع بن چکا وہاں پر تھانہ کے اندر جو افسر تھا ایس ایچ او صاحب وہ صبح کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا جس طرح مسلمانوں کا معمول ہے صبح کی نماز کے بعد آدھا پارا ایک پارا قرآن پاک کی تلاوت کر لی تو وہاں ٹانک کے اندر عیسائی بھی رہتے ہیں ایک عیسائی کا کوئی کام تھا وہ صبح صبح تھانے کے اندر پہنچ گیا اب ایس ایچ او قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ عیسائی بھی قریب آ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بیٹھا رہا انہوں نے اپنی تلاوت پوری کی تلاوت پوری کرنے کے بعد عیسائی نے ان کو کہا جی آپ کیا پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے مذہب کی کتاب ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے میں اس کی تلاوت کر رہا تھا اب عیسائی کا سوال سننا عیسائی نے کہا کہ آپ نے اتنی دیر تلاوت کی ہے میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا رہا آپ نے کیا پڑھا ہے سوال آپ دوستوں نے سمجھا غیر مسلم نے پوچھا عیسائی نے پوچھا اتنی دیر میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا رہا انتظار کرتا رہا آپ مجھے بھی بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے یہ تو بیچارے پریشان ہو گئے اور بڑی شرمندگی کے انداز میں انہوں نے کہا جی مجھے تو پتا نہیں ہے میں نے کیا پڑھا ہے وہ عیسائی اصل پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ آپ نے جو تلاوت کی آدھا پارا ایک پارا کچھ رکھو آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے مفہوم کیا ہے آپ کی کتاب آپ سے کہتی کیا ہے انہوں نے کہا یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے تو عیسائی نے کہا بڑے زوردار الفاظ میں جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی کتاب آپ سے کہتی کیا ہے تو تلاوت کرنے کا فائدہ کیا ہے بیچاروں کو بڑی شرم آئی انہوں نے پھر آ کر بتایا کہ مجھے عیسائی کے سامنے اتنی شرم آئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا واقعی اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس کے الفاظ سے کم از کم ہمیں سمجھنا تو چاہیے کہ اللہ کریم کا قرآن ہم سے کہتا کیا ہے اب احباب ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں طلبہ ان کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے وساوس اور خیالات آتے ہیں ایک خیال تو یہ آتا ہے جی قرآن بڑی مشکل کتاب ہے اب دیکھیں جی چھٹیاں ہو رہی ہیں اور یکم شابان سے پانچ شابان سے دس شابان سے ملک کے اندر دورے تفسیر قرآن مجید پڑھائے جائیں گے دو مہینوں میں کوئی قرآن سمجھ آ سکتا ہے یہ ایک وسا دل میں آتا ہے ایک تو آپ پہلے حوالہ یہ چیک کر لیں ستا پارہ اور سورت کا نام سورت الرحمان پھر میں آپ کو ایک نمونہ سناتا ہوں سورت الرحمان ستائیسواں پارہ میرے جو سامنے نسخہ ہے اس کا صفحہ ہے چار سو چوبیس فرما يأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن کل انسان اب احباب ذرا دیکھنا سب سے پہلے کیا فرمایا الرحمن اللہ کریم کون ہے بہت بڑا مہربان اور رحمان نے کیا کیا فرمایا اللہ قرآن رحمان نے قرآن کی تعلیم دی رحمان نے قرآن پاک سکھایا اور آگے فرمایا خانہ الانسان انسان کو پیدا کیا اب احباب ذرا میری طرف دیکھیں یہ ہے چادر کی ساتھ کپڑا ہے اور نیلا ہونا اس کی صفت ہے ہمیشہ ذات پہلے ہوتی ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے اگر اس چادر کا وجود نہ ہوتا اس کپڑے کا وجود نہ ہوتا تو اس پر کبھی نیلا رنگ چڑھ سکتا جب ذاتی کوئی نہیں وجودی کوئی نہیں صفت کیسے آئے گی اب ذرا دیکھی حوالہ اللہ کریم نے کیا فرمایا اللہ مل قرآن قرآن کی تعلیم دی قرآن سکھایا اور آگے کیا فرمایا خالق الانسان انسان کو پیدا کیا اب ذرا اب قرآن کے نصے کو دیکھیں ہونا تو یوں چاہیے تھا ارحمان خالق الانسان انسان اللہ رحمان نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد قرآن کی تعلیم دی قرآن سکھایا انسان پیدا پہلے ہوتا ہے اور علم بعد میں حاصل کرتا ہے انسان پیدا پہلے ہوتا ہے اور سیکھتا بعد میں ہے انسان پیدا پہلے ہوتا ہے تعلیم بعد میں حاصل کرتا ہے اور اللہ کریم نے کیا فرمایا ارحمان اللہ القرآن خالق السان قرآن کے علم کا ذکر پہلے قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے قرآن سیکھنے کا ذکر پہلے اور انسان کے پیدا کرنے کا ذکر بعد میں اس میں راز کیا ہے احباب ہمارے شیخ شیخ جاجری رحمت اللہ تعالی شیخ جاجروی فرمایا کرتے تھے خالہ کل انسان کو بعد میں اللہ نے فکر کیا اللہ مل قرآن پہلے فکر کیا اللہ کریم نے اشارہ کر دیا جس نے قرآن نہیں سیکھا ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا آپ نے کس قدر سیکھا ساتھیوں کے ذہن کے اندر جو اشکالات آتے ہیں قرآن پاک مشکل ہے جی ہمیں کیسے سمجھ آئے گا اب آپ آب, اب انداز یہ ہے جو دو مہینوں کے اندر قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے ترجمہ پڑھایا جاتا ہے قرآن پاک کا مفہوم سمجھایا جاتا ہے اب میں آپ کو ایک دو منٹ میں نمونہ سنا رہا ہوں بیان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے تو قرآن مجید کا خلاصہ چار مسئلے ہیں چار باتیں ہیں نمبر ایک یا تو قرآن مجید کے اندر نمبر ایک مسئلہ توحید ہے نمبر دو قرآن مجید کے اندر صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تین صداقت قرآن نمبر چار آخرت قرآن مجید کا خلاصہ کتنے مسئلے ہیں چار نمبر ایک توحید نمبر دو صداقت رسول نمبر تین صداقت قرآن نمبر چار آخرت آپ قرآن مجید کی کوئی آیت کھولیں ان چار مسائل میں سے کسی نہ کسی ایک کا ذکر ہوگا اب احباب ذرا آخری پارہ دیکھیں آخری پارہ سورت کا نام سورت الخلاص فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کو فوان احد ذرا قران پاک سے محبت کا ثبوت دیجیے مجھے تسلی ہو قران پاک کا خلاصہ کتنے مسئلے ہیں چار محبت کے ساتھ آپ جتنی قرآن سے محبت کی وابستگی کا اظہار کریں گے محبت کا ثبوت پیش کریں گے رب العالمین اتنا زیادہ قرآن کا نور آپ کے دلوں میں بھر دے گا قرآن پاک کا خلاصہ کتنے مسئلے ہیں چار نمبر ایک توحید نمبر ایک توحید اب دیکھیے سورت الاخلاص کے اندر صرف توحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں سورت الاخلاص میں صرف توحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں قرآن پاک کا خلاصہ چار مسئلے اور دوسرا مسئلہ صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھولیے سورت السہا سورت السہا آخری بار فرمایا بسم اللہ الحمانح واللیل اذا بدا ما ربو کا وما کلا والا خیرت خیر اللہ کا من اللہ کا ربو کا فتح اب یہ ساری سورت یہ وہ سورت ہے جس میں صرف صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک یہ تھوڑا سا ایک دو سورتیں آگے دیکھیے سورت القدر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انزر نافی لینت القادر وما ادر کما لر لادری خی را کا تمروح فی ہا بے اس نے ربکل سلام یا مطلع اب اس سورت کے اندر صرف سدا کا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستوں کو بات سمجھ آ رہی ہے نا صرف صدا قت قرآن اور کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہ تھوڑا سا اسے ایک صورت چھوڑ کر آ کے دیکھیے رمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ازل تل ارزل و اخرجل وقال ما و کال ال انسانالہ یوم تو حدیث جس وقت زمین کے اندر زلزلہ برپا کر دیا جائے گا تلرز زمین میں جتنے بوجھ موجود ہیں سارے زمین باہر نکال دے گی و کال ال انسان و انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا کیوں اس کا سینہ پھٹ گیا کیوں زمین ہل رہی ہے یوم دن تو حدبا رہا زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی فلا فلا گناہ فلا بندہ میرے اوپر کرتا رہا آگے ساری صورت اس صورت کے اندر آخرت کا بیان ہے قیامت کا بیان ہے قرآن پاک کا خلاصہ کتنے مسئلے چار تو کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف مسئلہ توحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا وہ کون سی صورت ہے سورت الاخلاص اخلاص کوئی آپ سے پوچھے قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف سدا رسول ہے اور کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا سورت السہا کوئی آپ سے پوچھے وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف سدا قد قرآن ہے اور کوئی مسئلہ نہیں آپ کا جواب کیا ہوگا سورت القدر کوئی پوچھے وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف آخرت اور قیامت کا بیان ہے اور کوئی مسئلہ نہیں آپ کا جواب ہوگا سورت الزلزال. اب بتائیں قرآن مشکل ہے کہ آسان ہے آپ تو کہتے ہیں مشکل ہے ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کیسے سمجھ آئے گا اب, اب اب خیال یہ جو قرآن پاک کے چار مقصودی مسئلے تھے ان کے معاون مسئلے قرآن میں چار ہیں ان کے معاون مسئلے بھی قرآن میں چار ہیں اب دورے تفسیر میں انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم روزانہ چار چیزیں بیان کرتے ہیں آج چار کر دیں اگلا یہ ساتھیوں نے یاد کرنی اگلا دن آیا مزید چار بیان کی اس سے اگلے دن مزید چار بیان کی حوالے بھی ایک دو ساتھ دکھا دیے تو جب قرآن پاک کا دورہ مکمل ہونے لگتا ہے تو یہ جتنی چیزیں ہیں تمام ہمارے ساتھیوں کو اذبر ہوتی ہیں کوئی پوچھنا چاہے ہر ساتھی فر فر سنانے کے لیے تیار رہتا ہے اب یہ جو چار مسائل ہیں آپ اس انداز سے یہ نہ سمجھیں جو میں اب سنا رہا ہوں کہ ہم ایک ہی وقت میں یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں روزانہ چار چار کر کے بیان کرتے ہیں ساتھیوں کو چلتے پھرتے آسانی سے یاد رہتی ہیں دوہراتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں سبق میں بیٹھے ہیں آگے پیچھے جو بھی وقت ملا یاد کرتے ہیں دوہراتے ہیں تمام چیزیں یاد ہو جاتی ہیں ان چار مسائل کے معاون مسئلے بھی قرآن میں چار ہیں ان چار مقصودی مسائل کے معاون مسئلے کتنے ہیں چار نمبر جہاد نمبر جہاد موٹی سی بات کر رہا ہوں تفصیل تو دورے میں ہوتی ہے جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا موٹی سی بات تفصیل نہیں اشارہ جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا لیکن یاد رکھنا جہاد جان قربان کرنا انسان جان اس وقت تک قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو دوسرا مسئلہ ہے انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اب اس کی مثال دیکھیے دوسرا پارا سورت کا نام سورت البرا سورت البکرا یہاں پر انداز کیا ہے سورت البکرا یہ سورت البکرا اور آخر آخر کھولیے دوسرے پارے کا یہ میرے سامنے آیت نمبر دو سو چوالیس آیت نمبر دو سو چوالیس میرے پاس صفائی اکتیس ہے فرمایا وقات اللہ والم ومی لڑائی کرو اللہ کے راستے کے اندر لڑائی کرو اللہ کے راستے کے اندر کی تال کرو اللہ کے راستے کے اندر والمو اور جان لو ان اللہ یقینا اللہ کریم سمی سننے والا ہے تمہاری دعاؤں کو علیم جاننے والا ہے تمہاری نیتوں کو لیکن اللہ کے راستے میں جان قربان نہیں کر سکتے جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو فرمایا منزل رضی یقر اللہ کرزن حسنا دیکھا کون ہے جو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ اللہ کو قرضہ دے دے اب یہ بات کوئی مشکل ہے یہ بات کوئی مشکل ہے جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتا تو چار معاون مسئلے کون سے نمبر ایک جہاد نمبر دو انفاق یاد رکھنا ہمارے طلبہ بھائیوں جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک مسلمانوں کی تنظیم نہ ہو جب تک مسلمانوں کی تنظیم نہ ہو تیسرا مسئلہ تنظیم اور قرآن مجید کے اندر تنظیم کی تین شرطیں بیان کی گئی ہیں تنظیم کی کتنی شرطیں جی آپ بولیں گے مجھے تسلی ہوگی کتنی شرطیں تنظیم کے لیے تین،, تین شرطیں جہاد انفاق جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتے جب تک تنظیم نہ ہو تنظیم کی قرآن مجید میں شرط کتنی ہیں تین اب میں خلاصہ سنا دیتا ہوں ہمارا نکالوں بڑا وقت چاہیے میں نے سفر کرنا ہے تنظیم کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ خود ٹھیک ہو قرآن مجید میں تنظیم کی پہلی شرط کیا ہے کہ بندہ خود ٹھیک احباب جو بندہ خود ٹھیک نہیں ہے جماعت کیسے چلائے گا اس کے لیے اللہ کریم نے سورت بکرا کے اندر دس چیزیں بیان فرمائی ہیں خود ٹھیک ہونے کے لیے اب حوالہ نکالوں بڑا وقت چاہیے خلاصہ سنا رہا ہوں تنظیم کی دوسری شرط یہ ہے کہ بندے کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جس کے اپنے گھر میں گڑبڑ ہے جماعت کیسے چلائے گا اللہ نے اس کے لیے طلاق والے مسئلے بیان کیے رضاک والے مسئلے بیان کیے عدد کے مسائل بیان کیے نکاح کے مسائل بیان کیے تاکہ مسلمانوں کے گھر کا ماحول ہو جائے نمبر تین تنظیم کی شرط گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو اگر گھر کے باہر گلی کے اندر محلے کے اندر شہر کے اندر گڑبڑ ہے دشمن سے جہاد کیسے کرو گے اللہ نے گھر سے باہر کا ماحول درست کرنے کے لیے حدود کے مسائل بیان فرمائے چور چوری کرے ہاتھ کاٹ دو کوئی زنا کرے سنسار کرو کوئی زنا کرے غیر شادی شدہ ہے کوڑے لگاؤ وغیرہ وغیرہ تنظیم, تنظیم کی قرآن مجید میں شرعت کتنی ہے تین آدمی خود ٹھیک ہو گھر کا ماحول ٹھیک ہو گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو تنظیم بن گئی اب انفاق بھی کرو گے جہاد بھی کرو گے لیکن فرمایا یاد رکھنا تنظیم تمہاری تب چل سکتی ہے کہ آپس میں آداب کا خیال رکھو آپس میں آداب کا خیال رکھو اللہ نے سورة میں آداب بیان فرمائے اگر دو ایماندار آپس میں لڑائی کرے ان کے درمیان صلح کراؤ ریبت سے بچو جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو یہ ہیں آداب اگر ان آداب کا تم نے خیال رکھا تنظیم مضبوط ہوگی تنظیم ہوگی جہاد بھی کر سکو گے انفاق بھی کر سکو گے خلاصہ کیا نکلا قرآن پاک کے مقصودی مسئلے کتنے ہیں چار توحید صداقت رسول صداقت قرآن آخرت ان کے معاون مسئلے کتنے ہیں چار جہاد انفاق تنظیم پھر تنظیم کی تین شرطیں بندہ خود ٹھیک ہو گھر کا ماحول ٹھیک ہو گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو اور تنظیم تب چل سکتی ہے کہ چوتھا اصول آداب یہ چار مومن مسئلے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن مجید میں کتنی جماعتوں کا ذکر ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے چار کون سی جماعتیں نمبر آپ قرآن کی کوئی عید کھولے ان چار جماعتوں میں سے کسی نہ کسی ایک کا ذکر ہوگا نمبر ایک مومنین ایماندار نمبر دو مشرقین نمبر تین منافقین نمبر چار اہل کتاب قرآن پاک کی کل جماعتیں کتنی ہیں چار مبمن مشرقین منافع کتاب ہم دورے تفصیل کے اندر ہم حوالے بھی دکھاتے ہیں میں خلاصہ سنا رہا ہوں اچھا ہم مشرقین کی گفتگو کرتے ہیں یاد رکھنا مشرقین شرک کرنے والے یہ دو قسم کا شرک کرتے تھے یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ قرآن مشکل ہے کہ آسان آپ تو کہتے ہیں مشکل ہے اب کوئی بات مشکل رہ گئی اب آپ یہی چیزیں ہوتی ہیں دورے تفسیر کے اندر اب ہمیں دکھ تو بڑا ہوتا ہے کہ پانچ پانچ سال چھ چھ سال سات سات سال طالب علم باقی فنون پڑھنے کے اندر گزار دیتے ہیں ہم میاں والی میں تھے ایک بنگلہ دیش کا مفتی آیا ہمارے استاد محترم مولانا لدہ صاحب ان سے سرف اور ناو پڑھنے کے لیے چھٹیاں تھیں ہم چار پانچ ساتھی تھے دورہ سرف ناو کا ہو رہا تھا تو گفتگو چلی دورے تفسیر کی قرآن کیسے سمجھنا ہے سمجھانا ہے لوگوں کو سنانا اس نے کہا قرآن قرآن کا دورہ دورہ تو یہ کیا ہوتا ہے ہمیں تو پتا نہیں ہے حیران ہو گئے جی کوئی آئے پوچھتے تھے کسی سورت کا خلاصہ یہ ہمیں تو کوئی پتا نہیں ہے احباب جو علوم آپ حاصل کر رہے ہیں خیال کرنا ایک تو آپ طالب علم بڑے زوراور ہوتے ہیں میں ان کی فادیت کا انکار نہیں کر رہا لیکن یہ علوم ب منزلہ آلہ کے ہیں اصل ہمارا مقصد ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا اگر ساری زندگی ان علوم کے پڑھنے پڑھانے میں گزار دی اور ہم نے قرآن و حدیث کو نہیں سیکھا پھر ان علوم کے پڑھنے کا کیا مطلب قرآن پاک کے اندر کل کتنی جماعتوں کا ذکر ہے آپ قرآن سے محبت رکھتے ہیں تو ذرا اونچا جواب دیں مجھے بھی خوشی ہو اللہ بھی راضی ہو قرآن پاک میں جماعتیں کل کتنی ہیں چار مطمینین مشرقین منافقین اعلی کتاب مشرقین کی گفتگو کرتے ہیں جی جو شرک وہ کرتے تھے مشرقین وہ دو قسم تھا ایک اعتقادی عقیدے والا دوسرا عملی عمل والا اب جو شرک اعتقادی کرتے تھے اس کی قسمیں بھی چار جو شرک عملی کرتے تھے فیلی کرتے تھے اس کی قسمیں بھی چار جو عقیدے والا شرک تھا نمبر ایک شرک فل علم اللہ کے علم میں شریک ماننا نمبر دو شرک ف تصرف اللہ کے اختیار میں شریک ماننا نمبر تین شرک فعا غیر اللہ کی پکار کا عقیدہ رکھنا نمبر 4 شرک فل عبادت غیر اللہ کی عبادت کا عقیدہ رکھنا اب تفصیل تو ہوتی ہے دورہ تفصیل کے اندر خلاصہ میں نے سنا دیا جو وہ شرک اعتقادی کرتے تھے اس کی قسم بھی قرآن میں چار شرک فل علم شرک ف تصرف شرک فعا شرک العبادت اور جو وہ شرک فیلی کرتے تھے عملی کرتے تھے اس کی قسمیں میں بچار کی نظر کو حلال سمجھو کھا سکتے ہو استعمال کر سکتے ہو اللہ کی نظر کو حلال سمجھنا ہے نمبر دو نظر غیر اللہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کو حرام سمجھنا حلال نہیں سمجھنا تیسرا انداز تحریمات اللہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھو حالات حرام میں شکار کرنا منع ہے حرم شریف کے اندر شکار کرنا منع ہے تحریمات اللہ ان کو حرام سمجھنا ان کی توہین نہ کرنا نمبر چار لغیر اللہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام نہیں ہیں بادشاہ قبرستان کی لکڑی نہیں توڑنی تو توبہ بتو توبہ, توبہ. بابا پکڑ لے گا ہاں نا جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں وہ چیزیں حرام یہ چار انداز ہیں لیکن تفسیر ہوتی ہے دورہ تفسیر میں اچھا جن جماعتوں پر اللہ نے انعام کیا ان کی تعداد بھی چار آیا تو آپ کو یاد ہوگی اکثر ساتھیوں کو علیہم من النبیین شہدا و صالح جن پر انعام ہوا ان کی تعداد بھی چار احباب اور آنے پاک کے اندر ہدایت کے درجے بھی چار گمراہی کے درجے بھی چار نمبر ایک انعبت یہ جو انابت کرے دل کی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کو سنے الکا سما و شہید حاضر دل ہو کر کان لگا کر قرآن پاک کو سنے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے اسے کہتے ہیں انابت رجوع قرآن کی طرف دھیان کرنا ہدایت کے درجے چار نمبر ایک انابت اگر آپ نے قرآن کی طرف رجوع کیا دھیان کیا نمبر دو اللہ ہدایت دے دیتا ہے یادی لحمیہ انیب اور جب ہدایت مل گئی تیسرا درجہ ہے استقامت ان الزینا کالو رب اللہ آگے سمست کام ڈٹ گئے استقامت استقامت کے بعد چوتھا درجہ ہے رب القلب اللہ ایسے بندے کے دل کے اوپر پارے بٹھا دیتا ہے جسے تمام مشکلات کے بعد تمام پریشانیوں کے بعد تمام مصائب کے بعد بندہ ڈٹ جائے اللہ فرماتے ہیں ربط نہ علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات و الارض لن ندعو من دونه اله اصحاب کہف نوجوان کھڑے ہو گئے بادشاہ کے دروار میں نارا لگایا ہم اللہ کے بغیر کسی کی بکار نہیں کریں گے سب مشکلات برداشت کر گئے ڈٹ گئے میں اللہ ان کے دل کا پ دار بن گیا اور جب رب الب والا درجہ مل جائے ایسا بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہدایت کے قرآن میں درجے کتنے چار تفصیل, دورہ تفصیل میں ہوتی ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ بالکل الٹ گمراہی کے درجے بھی چار نمبر ایک شک فما تم فی شک اگر بندہ شک کرے نمبر دو شک ہونے کے بعد آتا ہے زلال اللہ گمراہ کر دیتا ہے شک کے بعد اللہ گمراہ کر دیتا ہے گمراہ ہونے کے بعد اللہ زینا فی آیات اللہ جو اللہ کی آیات میں جدال شروع کر دیں جھگڑا شروع کر دیں جھگڑا شروع ہو جائے پھر اللہ کریم ایسے بندے کے دل پر مہر جباری قروبہ ولاحم عذاب العظیم آنکھوں پر پردہ آنکھوں پر پردے کانوں پر مہر دلوں پر مہر جب مہر جب جباریت لگ جائے ایسے بندے کو ہدایت اللہ نہیں دیتا گمراہی کے درجے کتنے چار نمبر ایک شک نمبر دو زلال گمراہی نمبر تین جدال جھگڑا نمبر چار جب بندہ حق والوں سے جھگڑا کرے اللہ محر جباریت لگا دیتا ہے قرآن پاک میں مسئلہ سمجھانے کے انداز بھی چار کتنے چار نمبر ایک دلیل اکلی ایسی دلیل عقل بھی تسلیم کرے کہ واقعی یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا نمبر دو دلیل نکلی دعوی منوانے کے لیے کوئی نقل پیش کرنا ہم جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہ صرف ہمارا نہیں ہے حضرت موس علیہ السلام نے یہی مسئلہ پیش کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا اسے کہتے ہیں دلیل نکلی اور تیسرا اندازہ ہے دلیل واحد دلیل واحد کا مطلب میں آمنہ کلال جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا اللہ مجھ سے بیان کروا رہا ہے اور چوتھا مسئلہ سمجھانے کا انداز قرآن پاک میں ام سے مثالیں دلیل عقلی دلیل نکلی وہی نمبر چار مثالیں ام سلح. اب آپ بتائیں یہ انداز آپ کو سمجھ نہیں آ رہا نہا کر دو نہ نہا کر دے, نہا کر دے یہ انداز سمجھ نہیں آ رہا آپ تو کہتے ہیں قرآن مشکل ہے ہم دو مہینوں میں کیا قرآن سیکھیں آپ کی بات نہیں کر رہا عمومی طور پر نہ طالب علموں کے ذہن کے اندر یہ اشکال ہوتا ہے دو مہینے جی پچاس ساٹھ دن ہیں کیسے قرآن سمجھ گا اب یہ باتیں سمجھنے دی۔ اگر یہ اصول سامنے ہوں قرآن پاک سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ بڑی بڑی ایک سلسلہ ہے اربئی نات کا بس میں نے جو مقام تلاوت کیا اس کا تھوڑا سا ترجمہ سن لو میں نے آگے سفر بھی بڑا طویل کرنا ہے کل بھی بڑا طویل سفر کیا تھکا ہوا بھی ہوں تفصیل ہو بس آپ کو میں نے نمونہ سنا دیا فرمایا باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ روح مر خلق السماوات والارض وار دلیلیں دلی گی آئے خلق السماوات والارض اچھا یہ تو بتاؤ بھلا کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو والارض زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اچھا آپ کو یہ سنا دوں کہ دورے تفسیر میں کیا انداز ہوتا ہے اب آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون آپ اللہ کا نام اونچا لیں گے نا محبت کے ساتھ میں آپ کو حوالہ دکھا ہوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون جو مانتے ہیں وہ اونچا بولیں گے پیدا کرنے والا کون جا. اچھا میں قرآن سے پوچھتا ہوں اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو کیوں بنایا آپ اٹھائیسواں بارہ کھولیں سورت کا نام سورت الطلاق تلاک سورت و آخری آخری آیا سورت و تلاق بارہ میرے سامنے سوا چار سو تالیس ہے اللہ کریم نے آسمانوں کو کیوں بنایا اللہ نے زمینوں کو کیوں بنایا فرمایا اللہ الزی خالہ کا سب سماوت اللہ کریم وہ خالہ کا سبا سماوت جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو سات آسمانوں کو اللہ کریم نے پیدا کیا نمبر دو ومن ال مسل اور زمینوں میں سے ان جیسی آسمانوں جیسی اللہ نے زمینیں بھی پیدا کی ہیں سات آسمان پیدا کرنے والا اللہ ان جیسی زمینیں پیدا کرنے والا اللہ فرمایا یا تزل امر ہن نازل ہو رہا ہے اللہ کریم کا حکم ان کے درمیان آسمانوں زمین زمینوں کے درمیان اللہ کا حکم بھی نازل ہو رہا ہے اللہ کریم ہمیں یہ سمجھا سات آسمانوں کو تو نے کیوں پیدا کیا ان جیسی زمینوں کو تو نے کیوں پیدا کیا حضران علی کے لیے رضی اللہ تعالی لوگوں نے کہا بادشاہ حضرت علی نہ ہوتے تو یہ چوتھا طبق نہ ہوتے حضرت علی نہ ہوتے تو یہ جہان نہ ہوتا لوگوں نے کہا آمنا کے نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی یہ کہنے لگے حضرت نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا عیسائیوں نے کہا نہیں نہیں عیسا نے سلام نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی اللہ کریم ہمیں سمجھا جھگڑے کا حل کیا ہے سات آسمانوں کو تو نے کیوں بنایا ان جیسی زمینوں کو چل رہا ہے فرمایا تاکہ تا تمہیں پتہ چل جائے کہ ان اللہ علاقل قدیر. ان اللہ ہر چیز میں قدرت رکھنے والا ہے میں اللہ کریم نے کسی انسان کے لیے یہ کائنات نہیں بنائی جہان کیوں بنایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہر چیز قدرت رکھنے والا اللہ ہے اب آپ کو یہ مقام سمجھ نہیں آ رہا نہ ہاں کرتے ہو نہ, نہ کرتے ہو مقام سمجھ نہیں آیا یہ جہان حضرت علی کے لیے بنایا گیا یہ حضرت موس علیہ السلام علیہ السلام کے لیے بنایا گیا یہ گیارہویں والے پیر کے لیے بنایا گیا آپ تو کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتا اناہ اور تو تمہیں پتہ چل جائے کہ ان کا بالکل شنگین علم لال من ان اناہ یہ ان اللہ اس کا نا پہلے پارا لے تالم تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یقینا اللہ کریم نے گھیرا کر رکھا ہے تمام چیزوں کا علم کے لحاظ سے اللہ کا علم تمام چیزوں پہ ہے اپنی قدرت منوانے کے لیے اپنا علم منوانے کے لیے اللہ نے ساتوں طبق بنائے ہیں مقام قرآن کا سمجھ آ نا آگے دیکھو جی سورت کا نام سورت اور نمل فرمایا سمائی <مار> اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے فائدے کے لیے بلندی سے پانی کس نے نازل کیا ہے آسمان سے بارش کس نے نازل کی ہے یہ تو ہمارا سبق ہے نا یہاں تو نشانی رکھی ہے نا سورت ان نمل بیسویں پارے پر ستائیسواں پارا کھولیے سورت کا نام سورت الحا سورا کے آح ستا بارہ یہاں دیکھتے ہیں قرآن کا انداز کیا ہے سورت الوا آیت نمبر اڑسٹھ اٹھ ساٹھ اور آٹھ اڑسٹھ میرے پاس سفا ہے چار سو اٹھائیس فرمایا آفر آئی تو تشربون جہاں بھی قرآن میں آئے نا آفر تم اس کا معنی ہوتا ہے اخبرونی آفر تم کا معنی اخبرونی خبر تو دو ملا کریم کو ہماری اردو کے اندر انداز مجھے بتاؤ تو صحیح آ اخبرونی مجھے بتاؤ تو صحیح آفر آئی تم دنیا والو مجھے بتاؤ تو سہی المار اس پانی کے بارے میں اللہ تشرب جو تم دن رات پیتے رہتے ہو اللہ کون سی بات پانی کے بارے میں کرے فرمایا ان تم انزل تم ہو کیا تم نے اتارا ہے پانی کو منل مسنے بادلوں سے بادلوں سے تم نے پانی اتارا ہے امن المنزلون یا ہم نازل کرنے والے ہیں کون اتارنے والا آل اللہ آل کا تو نام اونچا لو کون اتارنے والا فرمایا آ کیوں کرتے ہو فخر کیوں کرتے ہو لو نشاو جلنا ہو جالنا جا اگر ہم چاہیں اس پانی کو اجا جا کڑوا بنا دیں کہہ دو اللہ کر سکتا ہے اونچا کہہ دو اللہ <تصفح> لو نشا اجرنا ہو جا جا اگر ہم چاہیں بنا دیں ہم اس پانی کو کڑوا ہم اسے کڑوا بنا دیں پلاؤ لات شر کیوں ادا نہیں کر دے اللہ دیکھا نا آ احباب سب اخبار فرمایا آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا کون نمبر دو بلندی سے پانی بارش کا نازل کرنے والا کون ہم بتنا بھی ہدائے کا زیادہ باجا ہم نے اگا دیے پانی کے ذریعے ہدائے کا باغات زادہ باجا رونق والے ہے وہ رونق باغ اگا دی آپ کے چمن میں بندہ دیکھے دل خوش ہوتا ہے آہا. کتنی ہریالی اور خوبصورتی فرمایا ماں کا نکم اور دنیا والو ماں کا نکم تمہاری طاقت نہیں ہے انتم بے تو کہ تم اگا سکو اس کا ایک درخت میں اللہ نے رونق والے باوا دگا دیے تم تو ایک درخت اگانے کی طاقت نہیں رکھتے فرمایا ہوں اللہ کیا ہے کوئی اور اللہ اللہ کریم کے ساتھ جو یہ کام کر سکے جواب نانا نا نا نا یہاں کیا مانا ہوگا اب میں نے ارض کیا ہے میں خلاصہ سنا رہا ہوں تفصیل تو ہوتی ہے نا دورہ میں کیا جواب آئے گا لاخال سماواتے والا اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں اللہ لا منزل لال من سمائی ما الا بلندی سے بادلوں سے پانی نازل کرنے والا کوئی نہیں اللہ لا ممبے تب ہی ہدائے کا ذاتا باجا رونق والے بات کوئی نہیں اللہ, اللہ لا اللہ, اللہ فرمایا بلحم کو بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر کر رہے ہیں ہائے افسوس سورت اللہ پہلی پہلی آیت سورت اللہ پہلی پہلی آیات یہاں قرآن پاک کا انداز اب سفا میرے پاس ایک صدو ہے پہلی پہلی آیا چور النام نام ساتواں بارہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کو سما تیو اللہ تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں صرف اللہ کریم ہی کے لیے ہیں مشکل گوشاں ہونے والی تعریف للہ صرف اللہ کریم کے اثاثۂ کرام کی تعریف کرو اپنے والدین کی تعریف کرو اپنے پیر و مرشد کی تعریف کرو اپنے اکابرین کی تعریف کرو لیکن الحمد حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مانا سمجھایا الحمد جو تعریفیں اللہ کے لائق ہیں مشکل گشاں ہونے والی تعریف اللہ کے لائق ہے حاجت رواں ہونے والی تعریف اللہ کے مناسب ہے دانتوں رالم الغیب ہونے والی تعریف اللہ کے للہ یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں یہ تعریف اللہ کے بغیر کسی کی نہیں کرنی تفصیل دورے میں ہوتی ہے فرمایا جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو لباتی ون اور بنایا اندھیروں کو روشنی کو سم الزین ہائے افسوس سمر دیا ہائے افسوس ہائے افسوس آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ اندھیرے اور روشنی بنانے والا اللہ یہ بات اکل میں تو نہیں آتی اکل تو یہ بات نہیں مانتی افسوس افسوس سم اللہ زینا کا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے رب ہم یادلون، اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کر رہے ہیں اللہ کا بھی سجدا قبروں کا بھی سجدا اللہ کی بھی پکار مردوں کی بھی پکار فرمایا افسوس افسوس سم اللہ زینا کا فرو بے رب ہم یہاں <متحدث> انداز کیا تھا فرمایا سورت النمل کے اندر بل ہوں کو بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو برابر کرنے اور اللہ کریم کے ساتھ نمبر چار امن جار لردہ کرارا بلا جس نے زمین کو پرسکون بنا دیا بڑے حوالے ہیں اتنا وقت نہیں ہے خلاصہ چاہتا ہوں سنا دوں ہر, ہر آیت پر بڑے بڑے حوالے ہیں امن جال اللہ کرارا بلا کون ہے جس نے زمین کو پرسکون بنا دیا وہ جال خلا چار ہو گئے نمبر پانچ و جال خلا اور بنا دی زمین کے درمیان نہریں زمین کو پرسکون بنانے والا بھی اللہ زمین کے درمیان نہریں چلانے والا بھی اللہ فرمایا اور کر دیے اللہ کریم نے زمین کے لیے وسنی پہاڑ بوجل پہاڑ بھی زمین پہ رکھ دیے و جال بین البہر اور کر دیا رکھ دیا دو سمندروں کے درمیان پردہ فرمایا اللہ کیا ہے کوئی الہ اللہ کریم کے ساتھ جو یہ کام کر سکے جواب آیا لا الہ الا اللہ لا جائے کرارا اللہ جائے اللہ لا جائے اللہ لا جائے بین البحرین نے اللہ, لا الہا, اللہ اب کیا خیال ہے قرآن سمجھ نہیں آ رہا اب نہ کرتے ہو نہ کرتے ہو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو بابو ہو قرآن سامنے ہے اب تو ذرا اپنے دل کی بات کا اظہار کرو قرآن سمجھ نہیں آتا آپ کہتے ہیں ہم دو مہینے میں کیسے قرآن سمجھیں گے واہ بھائی واہ یہ تمہیں میں خلاصہ سنا رہا ہوں تفصیل تو وہاں ہوتی ہے فرمایا بل اکثر ہوم لا افسوس بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے تو ہی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے سات دلیلیں آ ہیں سات آگے نمبر آٹھ پرمایا امترا والا کون ہے جو قبول کرتا ہے مجبور کو مجبور کی دعوا ہو سوری کو ایزاد جس وقت بھی مجبور بندہ اس کو پکارے مجبور بندہ جس وقت پکارے یو جیب جی کر کے جواب دینے والا کون ہے فرمایا بھائی شی و سو کون دور کرتا ہے تکلیفیں بھائی آ جانو کم اور کون بناتا ہے تم کو زمین کے جانشین دادا فوت ہو گیا والد جانشین والد کے بعد بیٹا جانشین بیٹے کے بعد پوتا جانشین ایک دوسرے کے جانشین بنانے والا کون ہے کہ ہے کوئی لہا اللہ کے ساتھ ان صفتوں والا جو یہ کام کر سکے جا با اللہ اللہ, اللہ مجیب المستر لمستر اجاد لا کا الا اللہ لا جائے خلا فال الا اللہ الہ اللہ فرمایا امدی ظلمات بالا کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی کے اندھیروں میں بل بہار سمندر کے اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا کون ہے فرمایا سے لریا کون ہے جو بھیجتا ہے ہمیں بشرا خوشخبری دینے کے لیے میں نہ یہ رحمت ہی اپنی رحمت بھیجنے سے پہلے پہلے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلانے والا اللہ کیا ہے کوئی اور الحا اللہ کے ساتھ ان والا جواب اللہ اللہ محبت سے کہہ دیں آپ کے لیے رحمت کی دعا مانگوں گا جواب اللہ اللہ اللہ کیا مطلب امادی کم اللہ دیا لاد اللہ لا مرسلیاہ بشرمبئی ندی رحمتی اللہ لا الا اللہ تال اللہ عشر اللہ بلندے ان سے جن کو یہ شریک کر رہی ہے پرمایا امداء خل کا کون ہے جو نئے سرے سے پیدا کر دے مخلوق سما عید ہوں پھر اس کو لوٹائے گا کیا مت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا پرمایا کو سما کون تمہیں روزیاں دیتا ہے آسمانوں سے اور کوئی اور اللہ اللہ کے ساتھ جواب نہیں لابادی الخل اللہ لامو لا اللہ لا راج سما اللہ, اللہ تمام ساتھی گنے جن کے سامنے قرآن کا نسخہ ہے نہ مہربانی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ایک وانزل من ما بلندی سے بارش نادر کرنے والا اللہ کتنے آپ کہتے ہیں نا جو کہیں گے ان کے لیے دعا کروں گا اللہ ان کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے امبت نا بھی ہدای کا زیادہ باجا رونق والے باواط بنانے والا اللہ تین دی نمبر چار امن ام جالا لردا کرارا زمین کو پرسکون بنانے والا, و جال بنا والا جال اللہ جالا خلال نہرے بنانے والا اللہ جالا لہارا وا سیا پہاڑ رکھنے والا زمین میں اللہ جلا بائن البرے حاجزہ وہ سمندروں کے درمیان پردہ بنانے والا اللہ محبت سے اونچا اونچا ام جیب المسر زیادہ مجبور بندے کیا ہو ساری سن کر قبول کرنے والا اللہ وہ اکش و سوا تکلیفیں دور کرنے والا اللہ وہ آ جا کم خولا اللہ زمین میں ایک دوسرے کے تمہیں جانشین بنانے والا اللہ یہ کم ادھیروں کے اندر رہنمائی کرنے والا اللہ وہ میور سے لیا برانت سے پہلے ٹھنڈی میٹی ہمائیں چلانے والا اللہ امدال الخلق نئے سرے سے پیدا کرنے والا اللہ سما یو دن قیامت کے دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ وہ می کو کم آسمان و زمین سے روزیوں کا انتظام کرنے والا اللہ کتنی باتیں ہو گئی محبت سے محبت سے کتنی باتیں ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کل آگے دیکھیے کل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے اور میرے راستے میں کانٹے بچھانے والوں میرے اوپر پتھروں کی بارش برسانے والوں میرے وجود لو لحان کرنے والے ظالموں کل ہم نے تو پتھنا دلیلیں پیش کر دیں اب ہاں تو برہانہ تم ایک دلیل پیش کر کے دکھاؤ ان کن تم سادے اگر تم شرک کے دعوے میں سچے ہو ہم نے کتنی دلیلیں پیش کی بولو تو سی اللہ راضی ہو کتنی دلیلیں اور مطالبہ کیا یہاں تو برہانکم کم ان کن تم سود ہم نے توحید پر پتھرا دلیلیں پیش کر دیے اور تم اپنے سیر پر ایک دلیل پیش کر کے دکھاؤ ان کن تم سود اگر تم سچے ہو آگے دیکھنا لڑے کیا فرمایا کل میرے محبوب یہ بیچارے کیا دلیلیں پیش کریں گے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کھولو ذرا اٹھارہواں پارا مہربانی سورت المو ختم ہو رہی ہے سورت المو ختم ہو رہی ہے آخری آخری دو آیتیں آیت نمبر 117 سو آپ تو کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتا واہ بھائی واہ سورت المؤمنون آخری آخری دو ایسے فرمایا اللہ جو بندہ پکارتا ہے اللہ کے ساتھ اور الہ کو یا اللہ بھی کہتا ہے یا علی بھی کہتا ہے یا اللہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ بھی کہتا ہے اللہ مرما دیں لا برہانا لا ہاتھ برہانہ گم فرمایا برہان لہو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے پکی دلیل مضبوط دلیل پکی سند کوئی نہیں اس کے پاس بھی اس پکار کی بچ نہیں سکتا غیر اللہ کی پکار کرنے والا بچ جائے گا نہیں ان میں صابا رب ہی یقیناً اس کا حساب اپنے رب کے ہاں موجود ہے بچ نہیں سکتا خیال کرنا ساتھیوں جن کے سامنے قرآن ہے اللہ کریم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے ساتھ اوروں کو غیر پکارتا ہے غیروں کو پکارنے والا غیر کافر ہو جاتا ہے ان لا یوفل کافر یقیناً کافر کامیاب نہیں ہو سکتے خیال کرنا رب تو سنانے لگا ہوں فرمایا وکل میرے پیغمبر کوئی اور مجھے خالص پکارے یا نہ پکارے آپ تو میری خالص پکار کرتے رہے آپ تو میری خالص پکار کیسے واکر رب فرور ہم بس تفصیل دورے میں ہوتی ہے سوا تین سو بانچ سورت انمل میرے پیغمبر کولہا تو برہان گن ان کو دیکھی تم بھی ذرا ایک دلیل پیش کر کے دکھاؤ کل یا نموہ یہ بیچارے کیا دلیل پیش کریں گے لا برہان لہو یہ بیچارے کیا دلیل پیش کریں گے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے میرے محبوب آپ کرتے جائیں فرمایا اللہ نہیں علم رکھتی وہ مخلوق لا یعلم لم نہیں جانتی من وہ مخلوق فسلم واتی ول جو آسمان آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ کریم آسمان اور زمین والی مخلوق کس کو نہیں جانتی فرمایا الغیبا غیب کا علم نہیں رکھتی غیب نہیں جانتی آسمان اور زمین والے عالم الغیب نہیں ہے آل مل غیب کون نہیں اللہ عالم الغیب صرف ہے جو اللہ کو مانتے ہیں اونچا بونے والے ملغیب صرف ہے آگے فرمایا وما یشورون ایا نیو بسون اور لوگ جن کو عالم الغیب سمجھ کر بلا رہے ہیں